والله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين پیچھے مشرقین اور یہود و الصارہ کا یہ دعویٰ مذکور ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت مصلی علیہ السلام کے توسط سے اسحاق علیہ السلام کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور مشرقین جو تھے مکہ کے کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اسی طرح کر کے نصارہ جو ہیں وہ بھی وہ دعویٰ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں گروہوں کو فرمایا ابراہیم علیہ ساۃ اسلام کی عظمت اور شان اور ابراہیم علیہ ساط السلام کا رب تبارک بارک وطالعہ کہ ایک ایک حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا اپنا مال اپنی اولاد ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہونا رب بارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر کے انہیں فرمایا کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ہم ان کے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا وہ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے میں نے تمہیں کہا کہ میرے حبیب کو مان لو تم یہ نہیں مان رہے رب تبارک وتعالی نے کچھ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرمائی فرمایا وہ ایبتلا ابراہیم ربہ بکلمات فانتم فما کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے ازمایا بکلمات کچھ کلمات سے کچھ چیزوں سے فم ہن ابراہیم علیہ السلام اسلام ان ساری چیزوں میں کامیاب ہو گئے فاطمہ ہن بال اتمام آپ نے ان سب چیزوں کو انجام دے دیا یہاں یہ ذہن میں رہے رب تبارک و نے جو فرمایا کہ ابراہیم علیہ سات السلام کو اس کے رب نے ازمایا بڑے مقام دینے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کیا کرتا ہے ازمائش کرتا ہے اور مدد کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تبارک و تعالیٰ نے رب ہو کی جگہ کو اور لفظ نہیں لگایا اپنا نام اور نہیں لگایا اور ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی اور رسماں بھی بہت تھے لیکن لفظ یہاں کیا ہے لفظ رب ہے اور رب کا ایک معنی تربیت کرنا بھی ہے کیا ہے تربیت کرنا بھی ہے فرمایا کہ میرا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے سزا نہیں ہے یہ تربیت ہے میرے ابراہیم کی کہ میرا ابراہیم جو ہے یہ اپنے شہر سے ہجرت کر رہا ہے اپنے علاقے کو چھوڑ رہا ہے یہ کوئی میرے ابراہیم کے لیے سزا نہیں ہے بلکہ یہ میرے ابراہیم کی تربیت کا حصہ ہے آہا آہا یہ خلیل اللہ بننے جا رہا ہے میرا ابراہیم جی اسی طرح کر کے بیٹے کو چھوڑنے کا کہا بیوی بی کو چھوڑنے کا کہا کہاں چھوڑا جہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں سبز تک کا نام نہیں ہے وہاں لوگ نہیں رہتے بالکل تنہا گھر والی کو اور بیٹے کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے دی اور پھر رب تمہارے کو تعالیٰ کا حکم ہے پہلوٹا،, پہلوٹا بیٹا جسے ہماری زبان میں, کچھ اور کہتے ہیں。بیٹا جو ہے، میں یہی کہتے ہیں اپنی پیاری چیز کرو خواب میں یہ جی کہ بیٹا ہی ہے پھر گلے پہ چھری رکھ دی اچھا جب ماننے والا بندہ رب کا حکم ایسا ہونا پھر ربت بارک و تالا بھی جو چیزیں میں کے میں ملنی ہے نا رب تبارک دنیا دنیا فرما دیتا ہے سے تو کا تو گوتالا نے بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑا ہی السلام کی جو آپ کی سنت کریمہ ہے جو ہماری شریعت کا بھی حصہ ہیں جنہیں سنن المرسلین کے نام سے کتب احادیث میں بیان کیا جاتا ہے مفسرین بھی بیان فرماتے ہیں سنن المرسلین کیا کہتے ہیں سنن المرسلین جیسے داڑی شریف جو ہے یہ داڑھی ابراہیم علیہ الدو السلام کا طریقہ مبارکہ اور اس کی جناب درستی کرنا اور مونچھوں کو پست کرنا اور حضرت سعید ناخن جو ہے یہ کاٹنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ختنہ کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ختنہ کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہوا حضرت جبلیمین علیہ السلام آئے آ کے ابراہیم علیہ السلام کہا کہ رب نے حکم دیا ختنہ کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی کافی تھی اس وقت تو امین علیہ السلام گئے واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے کے ساتھ خطنہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خون رہا ہے تو نہیں ہے پھر سکون تل بھی آرام تل بھی میں کام ہے کتنی <سخن> بڑی بات ہے تم ہن ایک چیز میں فرمایا کہ میرا پورا اترا ہے رقت بار نے شاع فرمایا اب کیا ہوا وہ تربیت پوری ہوئی تو رب نے انعام کیا دیا کالی جائے سے ماما اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں آج بتائیں جی پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ علیہ السلام کا منکر نہیں ہے ابراہیم <ساوری> علیہ السلام کو سارے مانتے یہودی ہوں نظارہ ہوں <ساوری> کوئی بھی ہوں رفت بار نے ارشا فرمایا جی دیکھیں یہاں دیکھیں امامہ کا لفظ جو ہے وہ یا تو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہو تو پھر مانا یہ بنے گا ہم آپ کو نبی بنائیں گے اعلان نبوت کریں گے مانا یہ ہوگا اگر اعلان نبوت کے بعد ہو تو پھر وہ مانا ہوگا کہ امام بنیں گے آپ کو ہر گروہ آپ کو اپنا مانے گا پھر مانا یہ ہوگا اس کا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ میرے رب مجھے نبوت کا تاج پہنا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قال و من ذریتی مولا میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو بھی نبوت دے دینا ہاں میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو بھی دے ہاں جی بتائیں بچوں کے لیے مانگنے تو کیا مانگنا ہے رب تبارک و تعالی کی محبت مانگنی ہے رب تعالی کا عشق مانگنا ہے رب تبارک و تعالی کی رب تبارک و تعالی کی الفت مانگنی ہے رب, تعالی کی, رب تعالی کی یاد میں تڑپنا مانگنا ہے رب تبارک و تعالی کی دین کی دعوت کی طلب مانگنی ہے رب وہ تعلق سے آج ہماری طلب جو ہے وہ اور ہی ہے ہم کو چھوڑ ہی مانگ رہے ہیں رب تبارک وتعالیٰ سے نہ اپنے بچوں کے لیے مانگے رب تبارک وتعالیٰ سے تو یہی مانگیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا وہ نبوت مانگی تھی رب تبارک وتعالیٰ سے اپنی اولاد کے لئے تو ہم جو ہے وہ نبوت کی نیابت علم جو ہے نبوت کی میراث علم جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے مانگیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہماری اولاد کو بھی اسی راہ پر رکھے پر اللہ تبارک کے خاص بندے چلتے رہے ہیں دیکھیں جی رب تبارک فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا جو ظالم ہوں گے وہ ان کو عہد نہیں پہنچے گا یہ عہد رہا تیرے ساتھ نبی بھی بناؤں گا وہ کو بناؤں گا عصا کو بناؤں گا لیکن جو بندے ایسے ہوں گے جو ظالم ہوں گے وہ نبوت کا حصہ ان کو نہیں ملے گا یہ آئے مبارکہ واضح کرتی ہے کہ نبی ہوتا ہی معصوم ہے نبی کیا ہوتا ہے معصوم ہوتا نے خود فرما دیا کسی ظلم کرنے والے کو نبوت نہیں ملے گی جو جن کو نبوت ملی ہے تو وہ ظلم کرنے والے نہیں تھے یہ آئے مبارکہ میں صرف اشارہ دوں گا اس آئے مبارکہ سے نوز یہ رفضی ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت نوز منظال تو یہ لوگ جو ہے نوزب اللہ منظال ان کا رد میں نے اپنی تفسیر نمو سے صحابہ میں اس آیت کے تحت تفصیل کیا ہے دوستوں کے پاس ہو تو اسے اس مقام کو ذرا خاص طور پہ پڑھے نے بار کو جی دیکھیں وہ اس جالی تماب المنا اور فرمایا کہ اور ہم نے بیت اللہ کو یعنی کعبہ مشرفہ کو مصابہ کیا بنایا مصابہ بنا دیا لوٹنے کی جگہ مصابا. کون سی جگہ بنائی لوٹنے کی جگہ بتائیں بھائی جو بندہ کہتے ہیں جی ایک بار جو بندہ جاتا ہے نا جی تڑپ تو ہوتی ہے اسے ایک بار آ جائے تڑپ بڑھ جاتی ہے کئی ساری چیزیں دیکھ کے بندے کا شوق مٹھا ہو جاتا ہے مینار پاکستان دیکھ لیا شوق پورا ہو گیا چڑیا گھر چلا گیا شوق پورا ہو گیا لیکن قربان جائیں رب تبارک بار مطالعہ کے گھر کی عظمت اور شان کے تو ایک بار ہو آیا ہے تڑپ اس کی بڑی ہے شوق اس کا بڑا ہی ہے شوق کم نہیں ہوا تو اللہ کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے لوگوں کے لیے مصابہ بنا دیا لوٹنے کی جگہ مسابا صاحب صاحب یہ صوب لوٹنے کو کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں نا اس کا اجر آپ کو ملتا ہے اس اجر کو شباب کہتے ہیں, سواب کہتے ہیں سواب کیا کہتے ہیں لوٹ کے آ رہا ہے نا ہے وہی نماز مال لیکن کسی اور صورت میں انعام کی صورت میں آپ کے پاس آ رہی ہے روزہ رکھا ہے آپ نے اس کا ثواب آ رہا ہے وہ لوٹ کے نیکی آ رہی ہے ہے نیکی لیکن انعام کی صورت میں آ رہی ہے رب ربتآلہ کی رضا کی صورت میں آ رہی ہے تو اسے ثواب اس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے اسے ثواب کہتے ہیں رب تبارک نے میں اور امن کی جگہ بنا دی یہ ذہن میں رہے یہ امن کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سے کابا بنایا نا تب سے یہ امن کی جگہ ہی آ رہی ہے یہاں تک کسی بند نے اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھا نا وہ حرم میں آ گیا ہے تو اس نے حرم میں اسے اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جائے نا میرے ابا جی حضرت عمر کا قاتل حرم میں داخل ہو چکا ہے آپ فرماتے ہیں میں اسے بھی کچھ نہیں کہوں گا اسے بھی کچھ نہیں کہوں گا رب تعلی کے حکم کے سامنے سر جگانا تو یہ ہوا نا یار ہے کہ سگے باپ کو قاتل بھی ہو رب نے منع کر دیا اس کی طرف یہاں نہیں دیکھنا باہر جا کے جو مرضی کرو میرے حرم سے نکل کے لیکن وہاں دیکھا تک نہیں ہے حضور کے غلام نے یار آگے دیکھے جی رفت مار کو اتارنے ارشا فرمایا امنا ہاں مقامی براہم کہ جو مقامی براہم ہے اسے مسلح بنا لو اسے کیا بنا لو حضرت عمر نے عرض کی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ ابراہیم علیہ مقام, مقام جو ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے پاؤں رکھے رفت بار کون اسے ایسا نرم بنا دیا کہ آپ کے پاؤں جو ہے ٹخروں تک اس میں اندر چلے گئے پاؤں دھنس گئے آج تک وہ نشان موجود ہے آج تک وہ نشان موجود حمر اللہ نے بڑھ نے تھوڑا سا ہٹ کے رکھا جائے تاکہ حاجی جو ہے جو وہ طبقے لیکن آج تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا آئے وہاں بھی تھوڑے سے حاجی ہوتے ہیں باقی سارے باہر ہوتے ہیں پھر حاجی اتنے بڑھے کہ انہیں جناب اوپر منزل بنانی پڑی اوپر سے حاجی گزر رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے کنی سمجھ آیا مسئلہ ہاں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا اس مقام کو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کعبے کو بنانے والا جو بندہ تھا اس کے نالین شریف کے جو نشان ہے وہ بھی آج کسی کے پاس موجود ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کی امت پاس موجود ہیں بلد بلد وہ بھی آج تک ہمارے ہی پاس موجود ہیں جب سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریفہ بنایا ہے کعبہ بھی وہی موجود ہے اور مقام ابراہیم بھی وہی موجود ہے, بلد بلد بلد ہے اللہ تو رب تبارک و تعالی نے اسے محضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں اب بتائیں جی کعبہ وہاں موجود تھا اس کے علاوہ بھی کسی برکت والی جگہ کی ضرورت تھی کعبہ جو موجود تھا وہاں ابراہیم علیہ کی تعمیر تھی لیکن نا حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہاں قدم لگے ہیں حضرت عورہ حمد السلام کے تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پاس بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ والے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے پاؤں لگے ہیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو بھی قبول فرمالے گا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وہ تخومی مقام ابراہیم مسلح یہی وجہ ہے کہ آج جب حاجی جاتا ہے وہاں طواف کر لے تو دو نفل پڑھنے واجب ہیں وہاں کیا واجب ہے اور مزے کی بات دیکھیں کہاں پہ پڑھے مقام ابراہیم کو آگے رکھے مقام ابراہیم کو آگے رکھے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے نا ان نشانوں کو بنا بحثیت ب امام تو مختی بن کے کھڑا ہو یہی وجہ کہ وہ نفل امامت کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑے جاتے اکیلے پڑے جاتے ہیں میں ان کو بنا بنزلہ امام کے پھر تو دو نفل پڑی یہاں پر اچھا وہاں راش ہو چھوٹ بھی تو دیتے نا اسلام تنگی نہیں کرتا اسلام کسی پر بھی میں اگر رش ہو گیا ہے تو میں کہ پھر اس طرح گھر مقام ابراہیم سے ہٹ کے پڑھ لے نیت تیری یہی ہو اسی کے سامنے پڑھ رہا ہوں تیرے نفل ادا ہو جائیں گے اگر وہاں بھی رش پڑ گیا ہے مجبوری بن گئی ہے ضروری بن گیا ہے کام نکلنا پڑ گیا ہے تو میں پورے حرم کے اندر مسجد حرام تو مسجد حرام رہی نا مسجد حرام کے باہر صرف حرم کے اندر اندر جہاں بھی نفر پڑ لے گا تیرے نفر وہی وہ مانے جائیں گے جہاں پہ مقام رحیم کے سامنے کھڑے ہو کے پڑے جاتے ہیں بتائیں بھائی رب تبارک وطار نے فرمایا رفتار کو اللہ تعالی نے فرمایا یہاں پہ پھر تاریخ ہو رہی ہے مکے کے کافروں کو جی جنہوں نے حبیب کریم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا تھا رب تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے تو ہم نے کچھ عہد اور لیا تھا وہ عہد کیا تھا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا انتہرا بیتی علی التوائفین کے طواف کرنے والوں کے میرا گھر پاک رکھنا تو مطلب کیا ہے اس عام مبارک کے اندر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ طواف پاک رکھنا میرا گھر اور طواف کرنے والوں کو روکنا بھی جیسے بندہ کہے ہاں جی آپ گھر میں مہمانوں کو یہ کھانا تیار رکھنا لیکن گھر والی ایسی دانا کھانا تو تیار کر دے لیکن مہمانوں کو اندر نہ آنے دے وہ جی میرا تجھے یہ کہنا کہ کھانا بنا دینا یہ ان کو آنے کی اجازت دینا تھا کھانا بنا دینا یہ لفظ جو ہے یہ جملہ جو ہے ان کی اجازت کو متضمن ہے ان کو بھی آنے دوں تو آپ نے کھانا بنانے کا تھا آپ نے یہ تھوڑا کہا تھا اندر بھی آنے دینا جی بے وقوفی ہے نے فرمایا کہ میں نے ان سے یاد لیا تھا کہ اس گھر کو پاک رکھنا وہ آخ تم تک بھی آ رہا تھا تمہارے ذمے کیا تھا کے لیے جود اور رکو کرنے والے اور سیدا کرنے والوں کے لیے تم نے اس گھر کو پاک رکھنا ہے مطلب انہیں آنے بھی دینا ہے تم نے کیا کیا یہاں بت رکھ دیے کعبے کو کلیت کر دیا تم نے یہاں گندگی پھیلا دی تم نے شروع کر دیا تم نے جس گھر کو پاک رکھنے کا حکم تھا اور جو پاک کرنے آئے تھے انہیں تم نے داخل نہیں ہونے دیا تو پھر اس کا ولی اس کا خدمت گزار اس کا متولی تو وہی بنتا ہے نا جو اسے پاک رکھے اس طرز پہ جس طرز پہ ابراہیم اور اسماعیل نے پاک رکھا ہے تو تم تو اس کے کر ہی نہیں سکتے علما اسے یہ ثابت کرتے ہیں مسجد کا متولی بھی وہ ہونا چاہیے جس کے اپنے کام ٹھیک ہو جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو جہاں افتبار کو متولی ہو ہی نہیں سکتے کعبے کے تمہیں تو کہا تھا کہ مسجد میرے گھر کو صاف رکھنا ہے کن کے لیے تائفین رکا سجود ان کے لیے تم نے پاک رکھنا ہے ان کو روکنا نہیں ہے تم نے لیکن تم نے کیا کیا ہے تم نے یہاں بتلا کے کھڑے کر دیے تین سو ساٹھ بت صرف ایک گھر میں رکھ دیے اسے پاک رکھنے کا حکم تھا جس گھر کا تقاضا یہی تھا کہ بھی اونچا ہے کیسے لوگ رقت بار جی دیکھیں ابراہیم علیہ دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے اس شہر کو امن والا بنا دے ہیں جی یہاں ایک بیٹے کو اور گھر والی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں مولا اس گھر کو امن والا بنا دے ورژل مراتے اور, اور اس کے رہنے والوں کو جو, کو جو یہاں رہتے ہیں تیرے گھر میں رہتے ہیں مزیدار بات آ رہی آگے جو تیرے اس گھر میں رہتے ہیں یہاں رہتے ہیں ان کو تو پھل عطا فرما پھل بتا رہے رز کے اطا فرما کیوں کہا یہ نہیں کہا مولا یہاں جو پہاڑ بنے ہوئے ان کو ہٹا دے یہاں پہ میری اولاد جو ہے بغات یہ کرے وہ کرے نہ یہ نہیں کہا میں عرض کی بار کا مولا جب تیرے گھر کے متولی بنیں گے تیرے گھر کے خدمت گزار بنیں گے تیرے گھر کے یہاں امام بنیں گے تو پھر یہ کمانے لگ گئے ہل جوتنے لگ گئے تو پھر یہ کام تیرے گھر کا تو نہیں ہوگا تیرے گھر کا کام تو نہیں ہوگا مولا ان کو تو غیر سے پلا فرما ہاں ان کو باہر سے پلا تھا کمائے اور پہنچے ان تک ہیں جی جب مدینہ شریف میں مکہ شریف میں پاکستان کا عام ختم ہوتا ہے نا تو پھر افریقہ کا آم شروع ہو جاتا ہے جب وہاں یہاں کا کیلا جانا بند ہوتا ہے تو اس وقت لبنان سے کیلا آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی پوری دنیا کے موسمی پھل جو ہیں جہاں اگ وہاں ختم ہو سکتا ہے لیکن علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیں وہاں کبھی کوئی بھی پھل کسی بھی موسم کا ختم ہی نہیں ہوا ہر موسم کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہے رق بار کو اطارا یوں عطا فرماتے ہیں انہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا مسئلہ کہ آلم جو ہے نا عالم جو امت کی خدمت کے لیے بیٹھا ہو امت پر لازم ہے کہ ان کی دین اس کی دنیاوی ضروریات کی ضروریات کا خیال رکھیں کیا کریں ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھیں کیونکہ اگر وہ بھی اٹھ کے کام کرنے چلا گیا تو سے تو نماز نہیں پڑی جاتی کام کے ہوتے کہتے ہیں مولوی پیسے تو لیتے تنخواہ کیوں لیتے ہیں میں نے کہا اپ نماز کتنی پڑھتے ہیں کہتا جی ایک پڑھتا ہوں میں نے کہا کون سی کہتا فجر کی میں نے باقی کہتا وہ کام ہوتے ہیں میں نے اگر یہی حال مولوی بھی کرنے لگے نماز پڑھی نہیں جاتی تو اس لیے نہیں پڑھ سکتے تو میں نے کہا وہ بھی کام میں ہوا تو پڑھانا دور کی بات ہے وہ پڑھنے سے بھی رہے گا یہ تو آپ کے ذمے ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ آئمہ اور, اور تھے ان کے مقرر کی دی ان کو گھر میں پہنچتا تھا سارا کچھ وہی پہنچے گا تم نے صرف رسول اللہ علیہ کے دین کا کام کرنا ہے دین کی خدمت کرنی ہے رب تبارک بار کو ارشا فرمایا جی دیکھیں من ہن والیوم الاخر سبحان اللہ جی. یہ پیچھے دیکھیں مبارکہ پہ اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ پڑھ لیں آج باتیں اس لیے مختصر کر رہا ہوں ورنہ ایک پہ سارا وقت ختم ہو جائے کل بھی سبق نہیں ہوا پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مولا میری اولاد کو بھی نبوت دے رب ربطان ظالمین ظالموں کو نہیں دوں گا میں ظالموں کو نہیں دوں گا میں جو حق سے ہٹا ہوا کو اسے نبوت نہیں ملے گی یہ کہا رفت بار کو اترنے میں ملتی. ملتی. سامنے وہی اصول ذہن میں رکھا کہنے لگے مولا پھل دے ان کو جو صرف پر ایمان لانے والے ہیں یوم الاخر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں جو تجھ پر ایمان رکھیں اور آخرت پر ایمان رکھیں انہیں پھل عطا اتاونا انہیں کہا کہ یہ نہ ہو میں اب یہ پھر دعا کروں مولا صرف ایمان والوں کو دے یہ سب کو دے تو رب فرما دے نہیں صرف ایمان والوں کو دوں گا باقیوں کو نہیں دوں گا لیکن رفتار کو نہیں یہاں ابراہیم علیہ السلام نے وہی اصول میں رکھا نبو ملنے والا تو رفتال پتا کیا ارشا میں کالا وہ من کا فرا میں ابراہیم اب یہ دعا یہاں نہیں بنتی تو نے یہ کہا ہے پھال دے صرف ایمان والوں کو روٹی دے ایمان والوں کو میں روٹی اسے بھی دوں گا جو کافر بھی ہوگا نا پھال اسے بھی دوں گا جو کافر بھی ہوگا نا کھانا اسے بھی دوں گا لیکن کیا ہوگا متو کلیلہ اسے تھوڑا نفع اٹھانے دوں گا دنیا میں نفا اٹھانے دوں گا دنیا میں کہا ہو نا نا, نا, نا اد تر رہ مجبور کر کے اسے گھسیٹ کر رگڑ کر اسے جہنم ڈال دوں گا میں روٹی سب کو دوں گا میں رزق دوں گا پھل دوں گا اسے میں آگے کیا فرمایا وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے اسے ثابت ہوا مومن بندہ یہاں بھی کھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے کھاتا ہے اور یہاں تو کچھ بھی نہیں کھاتا جو آخرت میں کھائے گا وہ اس کے لیے ہوگا سارا ہاں اللہ اکبر آگے جی پھر دعا دوار ابراہیم علیہ السلام کی رب رفتار ابراہیم القواعد اسمایل کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا شریفہ کی بنیادیں نیے اٹھا رہے تھے بنیادیں دعا بھی کر رہے تھے اکبر اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کرتے ہوئے آ نہ جائے نماز پڑھ کے بدماشی بنا پھرے میں جی نماز پڑھ کے آیا ہوں مولوی پر احسان کیا میں نے نہ ایسا نہ ہو وہ رب کا گھر بنا کعبہ بنا کے درے مولا قبول کر لے سبحان اللہ ہیں <aidér> رب نہ تقبل مولا قبول کر لیتے مہربانی تیرا کرم ہو قبول کر لے اس حساب جو بندہ کوئی بھی نیکی کرے کوئی بھی خدمت اللہ تبارک و تعالی اسے لے رہا ہے نا اس پہ اکڑے نہ تکبر نہ انے دے اس میں ہاں لوگوں کو اذیت نہ دینا شروع کر دے ہیں کسی کو 10 روپے کی روٹی کھلا کے بعد میں 20 روپے کی بیزتی کر دے بندہ نہ یہ نہ ہو جیسے کسی کی روٹی دے دو کہتا کھا مر یہ کیا ہوا روٹی دے کے کھا مر کے کیا مطلب ہوا روٹی دے کے کہے بھائی صاحب آپ کھائیں کہا کہ تیری نیکی میں اضافہ ہو یہ جو کھا مر رہا ہے نا اس نے پچھلی نیکی کو بھی ضائع کر دیا ہے رب تبارک کو اتارنے رشاف رائے جی دیکھیں اور یہ دعا کر رہے ہیں رب نات کبنا مولا فرما لے ہم سے بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے اے تو سننے والا بھی ہے سننے والا مطلب تو قبول فرمانے والا ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور دعا کی لکھا مولا ہم دونوں کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکا ہوا رکھ ہم تیری بارگاہ میں جھکے رہے وہ منظر مسلم اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت مسلمان ہی رہے ایک جماعت تیری بارگاہ میں جھکی رہے ان کا سر ان کی گردن ان کا منہ جو ہے وہ تیری بارگاہ میں جھکا رہے وہ آرینا مناسک نا وہ یہ نہیں کہا مولا تیرا گھر بنا دیا اب ہم چھٹے اب ہمیں کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے اب تو ہم بخشے بخشائے ہیں نہ نہ کیا کہتے ہیں مولا وارینا مناسکنا یہ گھر بنا دیا ہے اب اس کے اداب اس کے حج کے اداب حج کے احکامات بھی ہمیں سکھا نا وہ بھی ہمیں سکھا تاکہ ہم اسی کے مطابق تیری عبادت کرتے رہیں وہ تو مولا اپنی توجہ بھی ہماری طرف ہی رکھ نیکی کر کے دعا مانگنا ہے نیکی کر کے کرنا اچھا جو بندہ نماز پڑھ کے سلام پھر کے پڑھ رہا مولا مجھے بخش نیکی کر کے کہہ رہا مولا مجھے بخش اس سے کیا ثابت ہوا اس نے بڑا کام کر دیا ہے نماز پڑھ کے استغفر اللہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے میں تیرے اندر غرور نہ آ جائے تکبر نہ آ جائے اب یہ اب بھی دعا مانگ رہا مولا جس طرح تیری عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا نماز پڑھ کے بھی میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے جہاں اتنا حکم وہاں اڑنا کرنا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا مان رکھتا ہے وہ نماز پڑھ کے جائے بندہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے فرماتے ہیں ایک بندہ نیکی کر کے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اور ایک وہ بندہ ہے جو گناہ کر کے اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے فرماتے ہیں اس کی, اس, اس کی نیکی سے اس کا گناہ بہتر ہے اس کی نیکی سے اس کا گناہ بہتر ہے چلو اس رب کی طرف تو لے گیا نا اس کی نیکی سے متکبر بنا گئی پلید کر گئی شیطان بنا گئی کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ کیا گناہ ہے, اس نے رب کی کیا ہے لیکن شیطانی کیا کیا صرف اس کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر نیکی اس کے لیے گناہ ثابت ہوا نہیں ہوا نیکی اس نے اس طرح کی نہیں جس طرح کرنے کا حق تھا ربت بارک وطار شاہ فرمایا جی دیکھے طباب رحیم بے شک تو Osionfish. بہت زیادہ توبہ قبول نہیں کہتے ایک ایک ہاں, دھمکی بھی دیتا ہے کہتا مر جاؤ جب کو نہ دے انہیں پھر کہتا مر جاؤ کچھ نہیں دیا تم نے بڑے اپنے گھر بنا لیا تم نے کون سا فقیر ہے یہ میں نے کہا اگلی بار لینے کے لیے دروازہ بند کر رہا ہے اگلی بار کچھ نہ ملے ربت کرم فرمانا ہم بربیتروں کو دینے والا ہمیں بھی آگے دیکھیں جی ایک اور دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا کعبہ بھی بنا دیا سارا کچھ کر لیا پہلے یہ دعا مانگی مولا ان کی طرف اپنے کعبے کی طرف لوگ من الناس، کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ بھی اس طرف جھکے رہے ہیں مفسرین فرماتے ہیں حضرت سیدنا علیہ السلام صرف یہاں پہ حرف من حرف جار جو ہے یہ نن لگاتے یہ کہہ دیتے مولا سارے لوگ آئے تو باتیں کسی نے اپنے گھر میں رہنے ادھر سارے ادھر ڈھکے رہتے سارے ادھر ہی آ جاتے ہیں مولا ہم پڑے ہوئے ہیں ادھر میں کچھ لوگوں کو ادھر موڑ دے اب کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کیا ہر طرف لوگ جو ہیں کئی وہاں پہنچے ہوتے ہیں کئی راستے میں ہوتے ہیں کئی تڑپ رہے ہوتے ہیں بنا یہاں یہ اولاد کو بھی بسا دیا مولا برح کر اب شانو والا رسول بھیج شانو والا رسول بھیج و ہم رسول اب من یتنو کا یہاں پہ تین منصب بیان کیے کتنے منصب بیان کیے आجید. تین منصب بیان کیے پہلا کون سا تیری آیتوں کی تلاوت کرے تیری آیتوں کی تلاوت کرے الحم البا اور تیری کتاب <سلام> ان کو سکھائے आ, آ, آ, آ. بتائیں علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یہاں عربی بولنے والے ہوں گے قرآن عربی میں آئے گا بولنے والا بھی عربی کتاب بھی عربی عربی کو کتاب سکھانے کے لیے رسول عربی کی ضرورت ہو آج تو مرزا جہنوی کہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے صرف ترجمے کی ضرورت ہے ترجمہ مل گیا ہمیں ہم علامت الدہ بن گئے علامت الدہ قر ہم علامت الدہ بن گئے ابھی کون سے علامت ہو تم حضرت ابو بکر عربی جاننے والے ہوں حضرت عمر عربی جاننے والے ہوں پھر थे جا کے حضور سے پوچھے ہوں, حضور اس کا مطلب کیا ہے اے اے اور یہ جہل کہتے ہیں جی be, ہمیں تو صرف ترما کافی ہے بھائی نہیں uh... اور حکمت بھی سکھائے یہ پہلا منصب حضور کا تلاوت قرآن کون سا دوسرا تعلیم قرآن اور تیسرا تزکیہ نفس کیا, کیا ہے تزکیا نفس یہ دیکھیں جی تزکیے کی دو صورتیں دو, دو, دو قسمیں پہلا ہے تا تا تخلیہ تزکیے کے تحت ہے تخلیہ اور دوسرا ہے تجلیہ کیا ہے تجلیہ تخلیہ یہ ہے کہ بندے کے دل کو رزائل سے خباستوں سے پلیدگی سے نجاز سے کفر سے شرک سے قیمت سے چغلی سے حسد سے کینے سے اور گستاخی سے نفرت سے الحلہ کی دشمنی سے پاک کر دیا جائے پاک کر دیے جائے یہ ساری چیزیں دل سے نکل جائیں تو سمجھیں اس کے دل کا تزکیا تجکیے کا آدھا کام ہو گیا ہے کتنا ہو گیا ہے آدھا کام ہو گیا بزرگوں کی گدی بھی بیٹھ کے دشمن ہو صحابہ کا بزرگوں کی گدی میں بیٹھ کے دشمن ہو حضرت امیر معاویہ کا تو سمجھیں وہ پلید ہے کیا ہے پلید ہے اسے تجکیے کا پہلا حصہ جو ہے نا پہلا جز وہی حاصل نہیں ہوا پہلا حصہ ہی حاصل نہیں ہوا اسے تخلیہ، आ, کی سے دل پاک نہیں ہوا چاہے وہ دعویٰ کرتے رہے میں دشمن ہے وہ پلید ہے اس کا دل پاک نہیں ہوا تزکی نفس کی دولت اس سے حاصل نہیں ہوئی اچھا جی یہ پہلی صورت یہ تھی پہلا حصہ اس کا دوسرا حصہ کیا ہے ते ते تجلیہ تجلیہ تجلیہ کیا ہے ہے یہ تجلیہ تجلیہ تجلیہ منور کر دینا یہ تجلیات سے بنا تجلیات مشہور لگتا ہے اس لیے میں نے بول دیا آپ کے سامنے تجلیہ اور تجلیات تجلیات تجلیا کیا ہے یہ تجلیہ یہ ہے دل کو پھر حسن خلب سے توحید سے ادب سے،, سے محبت سے صحابہ کرام کے ادب سے رسول اللہ کے ادب سے ان ساری چیزوں سے دل کو منور کر دینا متجلہ کر دینا اور تجلیات سے بھر دینا یہ جب یہ چیز بندے کو حاصل ہو جائے گی تو اس بندے کا تزکیہ پورا ہو جائے گا تزکیہ پورا ہو جائے گا اس سے ثابت ہوا کہ صرف گنا کفر سے شرک سے توحید سے یہ کفر سے شرک سے بچنا جو ہے تذکیہ پورا نہیں ہوا پورا کب ہوگا شرک کو چھوڑ کے ایمان کو اپنا لے شرک کو چھوڑ کر کفر کو چھوڑ کر تو کو اپنا لے رسول اللہ کی گستاخی کو چھوڑ کر ادب کو اپنا لے کے دشمنی کو چھوڑ کر ان کی محبت دل میں لے آئے. یہ جو ہے تذکیہ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ یعنی کہ تخلیہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ تجلیہ بھی ہو رہا ہے دونوں چیزیں آ رہی ہیں اب اس سے کیا ثابت ہوا تخلیہ کہتے ہیں نہ پاک چیزوں کو نکالنا اور تجلیہ کہتے ہیں پاک چیزوں کو دل میں بسانا سانا. نہیں سمجھ آیا جس کے دل میں بت ہو تو سمجھو کی دونوں صورتیں نہیں پائی جا رہی بت نکل گیا وہاں رب رہا کی توحید ہید آ گئی تو ہید بت نکلا شرک نکلا تو سمجھو تخلیہ ہو گیا رب علیہ کی توحید آگئی سمجھو تجلیہ ہو گیا رسول اللہ علیہ السلام کی نفرت اور بغض جو ہے آقل کا دل سے نکل گیا تخلیہ ہو گیا اکلیہ شام کی محبت حضور کا پر ایمان حضور کا ادب و احترام دل میں آ گیا تو سمجھو تجلیہ ہو گیا ربت بار کو تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب علیہ صاحب السلام نے اپنے سارے صحابہ کی تربیت یوں ہی کی ہے آمد. سارے صحابہ حضور کے سب کی تربیت ایسے ہی ہوئی ہے یو اللہ محمود کتابت سب کا کیا ایسا ہی ہوا ہے جیسے اللہ تبارک نے تیسرا تزکیا کتنے ہو گئے تین منصب نے قرآن کے, علیہ السلام کے, علیہ السلام کے یہاں بیان کیے اب تینوں منصبوں کو हैं हैं تین مذہر ہو گئے آقا سے السلام کے صفات کے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں اکٹھی عطا کر دی ہیں تلاوتِ قرآن یہ حافظوں اور کاریوں کا کام ہے تعلیم قرآن یہ علماء کا کام ہے تعلیم قرآن بھی ہے حکمت بھی یہ کن کا کام ہے علماء کا کام ہے اور تذکیع نفس جو ہے یہ خان کہوں کے اندر صوفیاء کر رہے ہیں خانقاہوں کے اندر خوفیا جی جی کر رہے ہیں جی تو یہ تینوں جو ہیں یہ رسول اللہ علیہ کے ہی نائب ہیں نائب نائب تینوں نائب نائب رسول اللہ علیہ کے نائب ہیں لیکن کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ جن تینوں تینوں عطا فرما دیتا ہے تبارکھی تلاوت قرآن بھی تعلیم قرآن بھی تعلیم حکمت بھی اور تجکی نفس بھی تجکیے نفس بھی یہ تینوں کٹھی چیزیں آپ دیکھیں جی امت میں استعداد کے حساب سے چار قسم کے درجے ہو گئے کتنے ہو گئے چار قسم کے درجے ہو گئے پہلا تلاوت قرآن میں جو بیچاری صرف قرآن ہی سن رہی ہے ٹی ٹی وی وی پہ پہ سن سن ہے انہوں نے رہے ہیں بتائیں یار یہ مسجد شریف ہے نا یہاں پہ آپ گانا گانے کی اجازت دیں گے کیوں مسجد کی بےد بھی ہے تو جہاں گانا گایا گیا ہے وہاں قرآن پڑھنے کی اجازت دیں گے کیوں قرآن کی بی یا نہیں تو ٹی وی پر دونوں چل رہی ہیں ٹی وی پر دونوں چل رہی ہیں کیا شان پائی ہے ہم نے ہاں یہ قرآن سیکھتے ہیں بالکل سیکھتا ہوں کہاں سے بھی ٹی وی سے ہاں جس کا امام اور استاد ہی ٹی وی ہو ہے اس کا علم کہاں تک جائے گا بھائی یہ بھی تو ذہن میں رہے یہ جو طریقے نا جو ہم بیٹھے پڑھ پڑھا رہے ہیں ایمانداری والی بات ہے یہی رسول اللہ علیہ کا دیا ہوا طریقہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی بندہ ہٹ کے کہے گا میں سیکھ جاؤں وہ نہیں سیکھ سکتا وہ گمراہی ہوگا دیکھنا آگے دیکھیں جی یہ تلاوت قرآن یہ عوام کر رہی ہے سن رہی ہے تلاوت اور دوسرا تعلیم قرآن کیا تعلیم قرآن یہ علماء کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں اور تیسرا وہ تعلیم حکمت یہ اللہ تبارک مطالعہ خاص ان لبا کو عطا فرماتا ہے جن کو رب تبارک مطالعہ خود اپنی طرف سے احکامات کی حکمت ان کے دل میں ڈال دے یہ حکم یہ حکم کیوں تو یہ حکم کیوں یہ رب ڈالے کون ڈالے کیونکہ وہی حکیم ہے نا وہی جانتا ہے یہ حکم میں نے کیوں دیا ہے کہ نہیں سمجھ میں پڑا مسئلہ آگے دیکھیں جی اور تزکیہ یہ رفتبار کو تعالیٰ خاص انہیں بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کے خاص چنیدہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں خاص چنیدہ بندے ہوتے ہیں آج کے دور میں, میں حقیقت کہہ رہا ہوں آج کے دور میں تجکیے کی سب سے بڑی صورت جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو دل سے کفر شرک الہات سیکولرزم لبرلزم کی نفرت جو ہے وہ ڈالی جائے اور یہ چیزیں ساری نکال کے ایمان ان کے دلوں میں اجاگر کیا جائے سب سے بڑی صورت یہی ہے سب سے بڑی صورت یہی ہے, سے صورت یہی ہے آج جو تصویر پکڑ کے لوگوں کو اللہ اللہ کرنے پہ بٹھا دینا میں حقیقت کہتا ہوں یہ وہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں رہا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا ہمارے بزرگوں نے لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل کیا ہے لبرلزم کو کا جن سر چڑھ کے بول رہا ہے لیکن ایک آج ہم ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے اس طرح ہم ہماری ترجیحات ہی کچھ اور بن چکی ہیں دیکھیں جی رابطہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگے کیا کہتے ہیں انکا انت العزیز الحکیم کہنے لگے مولا بیشک, بیشک تو غلبے تू والا اور حکمت والا ہے ہیں تو غلبے والا حکمت والا ہے یہ غلبے والا اور حکمت والا دونوں اکٹھے کیوں ہیں غلبے والا طاقت والا ہے تیرے جیسا طاقت والا کوئی نہیں ہیں ساتھ ہی کہا مولا اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی تو دھکے کے ساتھ کسی کو کوشش نہیں دیتا طلب بھی ہو نگلے بندے کی کیڑپ اسے جس کو جو چاہیے ہوتی ہے وہی وہ عطا فرماتا ہے تم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریما کل سات السلام کے ان مناسب جلیلہ کا ادب کرنے کی انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے